سورت العادیات عادیات تیز دوڑنے والے گھوڑوں کو کہتے ہیں قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر سو ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چودہ ہے. مکی سورت ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس میں گیارہ آیتیں واشین اللہ, اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ولادیتو بہن ان گھوڑوں کی قسم جو میدان جہاد میں دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکل رہی ہے جب گھوڑا تیز دوڑتا ہے تو اس کے سینے سے ایک مخصوص آواز نکلتی ہے سوچیں میدان جہاد میں دوڑنے والے گھوڑے کی یہ فضیلت ہے کہ ان کی قسم کو یاد کیا گیا تو خود اس مجاہد اس غازی کے کی کیا فضائل ہوں گے فل موری پھر ان گھوڑوں کی قسم مجاہدین کے ان گھوڑوں کی قسم جو پتھروں سے اپنا سم مار کر آگ نکالتے ہیں اگر آپ نے گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہو تو جب وہ پتھر سے ان کے پاؤں ٹکراتے ہیں تو چنگاری نکلتی ہے فل مغی پھر ان مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم جو صبح ہوتے ہی دشمن پر حملہ کرتے ہیں فر پھر بھی مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کہ جو جب حملہ کرتے ہیں اور روانہ ہوتے ہیں تو پیچھے غبار کو اڑاتے ہیں ان کے غبار اڑانے کی قسم کو یاد کیا گیا اللہ کی راہ میں جو ہو اس سے وابستہ جو چیز ہو وہ برکت والی ہوتی ہے فو سوت نہ پھر ان گھوڑوں کی قسم جو دشمن کے بیچ لشکر میں چلے جاتے ہیں یہ کسمیں یاد کی گئیں اب کیا فرمایا جا رہا ہے غور طلب بات ہے ان انسان ہی لکنود بڑی اہم بات ہے بے شک انسان اپنے رب کا بڑا نہ شکرا ہے نی متوں پر شکر ادا نہیں کرتا کھاتا رب کا ہے اور کہنا شیتان کا مانتا ہے بیمار ہو جائے تو شفا رب دیتا ہے اور کہنا لوگوں کا مانتا ہے ان لوگوں کی خاطر گناہ کرتا ہے جو شفا نہیں دے سکتے جو بیماری دور نہیں کر سکتے جو مصیبت دور نہیں کر سکتے ان کی خاطر گناہ کرتا ہے وہ انہوں ذَٰلِكَ کل بے شک وہ خود اپنے گناہوں پر گواہ ہے خود دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے وہ ایسا کیوں ہوتا ہے انسان اندھا کیوں ہو گیا وہ انہول خیر شدید اور بے شک اسے مال کی محبت بہت زیادہ ہے مال کی محبت نے اسے تباہ کیا افلا یا عالم ادا بو سے کیا وہ موت کو بھول گیا کیا وہ نہیں جانتا کیا عالم ہوگا جب نکالا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے مردے زندہ کیے جائیں گے وہ بہت سی لاما فیصد اپنے دلوں کو گندہ کر کے رکھ دیا کیا وہ سوچتا نہیں کہ اس خیامت کے دن جو کچھ سینوں میں موجود ہے اسے کھول دیا جائے گا سوچیں وہ گندے خیالات جب لوگوں کو بتائے جائیں گے یہ یہ سوچتا تھا تو اللہ کے نیک بندوں کے سامنے کیسی شرمندگی ہوگی اے اللہ دونوں جہاں کی رسوائی اور شرمندگی سے بچا یا ستار استر بنا پھر دنیا والنا یومئذ یو خبیر بے شک ان کا رب اس دن ان کے بارے میں ہر خبر دے گا اور بتائے گا کہ انہوں نے کیا کیا اللہ تعالی دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے طویل ترین آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے